محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثت بدعا وكل وكل النار. الوافی بحی حین اس کتاب کے دس مقاصد ہیں پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے اور عقیدہ میں تین کتابیں ہیں آخری کتاب تیسری کتاب ہے کتاب الامان بالقدر تقدیر پہ ایمان لانے سے متعلقہ احادیث کے بارے میں کتاب اور اس کتاب میں بارہ بعب ہیں آخری باب آج پڑھنے لگے ہیں باب نمبر بارہ باب العمل بالخواتیم اس باب میں بیان ہوگا اس چیز کا کہ العمل بالخواتیم اعمال خاتمہ کے مطابق ہیں انسان کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے اس کے مطابق انسان کے اعمال شمار کیے جائیں گے ایک سو انتیس ون ٹو نائن اور کاف یعنی کہ اس سے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی بن سعدل رضی اللہ تعالی عنہ سال بن سعید سعیدی سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقا ہوا والمشرکون فقت تلو کہ نبی علیہ السلام اور مشرکین امن سامنے آئے ایک دوسرے سے ملے فقت تو ایک دوسرے سے لڑائی کی قتال واقع ہوا فلما ماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہا عسکری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر گاہ کی طرف واپس آئے مالا کے یہاں پہ مانا واپس آئے اور اسکر سے مراد وہ خیمے وہ مقام جہاں پہ لشکر ٹھہرا ہوا تھا یعنی کہ دن کے ٹائم لڑائی ختم ہوئی اور رات کو جہاں پہ لشکر کی رہائش تھی وہاں پہ آپ بھی واپس تشریف لائے وَمَالَ <الْعَسْكَرِهِم> اور دوسرے لوگ وہ اپنے لشکر گاہ کی طرف واپس آئے یعنی کہ نبی علیہ السلام اپنے لشکر کی طرف اور دوسرے لوگ اپنے لشکر کی طرف واپس آئے وَسَلَّمَ اصحب رسول اللہ, اللہ لا يدعو لَهُمْ اللہ وَلَا وسلم التى تبعها يضربها بسيفي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے صحابہ کرام میں رجل ایک ایسا आदमी تھا کہ لا يدع لهم شاذا ولا جو ان کا نہ شادہ چھوڑتا تھا نہ فاضا چھوڑتا تھا کن کا مشرقین کا کافروں کا وہ کافروں کے کسی شاذا کو بھی نہیں چھوڑتا تھا کسی فاضا کو بھی نہیں چھوڑتا تھا اب آپ کہیں گے شاہزہ کا معنی کیا ہے فاضہ کا معنی کیا ہے شاہزہ اور فازہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے وہ آدمی جو الگ تھلگ ہو تنہا ہو لیکن دونوں میں فرق کیا ہے شاہزہ اس آدمی کو کہیں گے جو لشکر کا حصہ تھا کسی گروپ کا حصہ تھا پھر ان سے الگ تھلگ ہو گیا اور فاضہ وہ جو شروع سے ہی الگ تھلگ ہو تو نبی علیہ اصلاۃ السلام کے میں ایک آدمی تھا مشرقین شادہ کو نہ فادہ کو نہ اس آدمی کو جو پہلے لشکر کا حصہ تھا اب الگ ہو گیا اور نہ اس آدمی کو جو شروع سے ہی الگ ہے کسی کو چھوڑتا نہیں تھا مگر کیا کرتا تھا مگر اس کے پیچھے لگ جاتا اس پہ اپنی انتلوار کے ساتھ مار تھا فقالو تو وہ کہنے لگے کون صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین ما آج ہم میں سے کسی نے اس طرح کفیت نہیں کیا جس طرح فلاں نے کفیت کیا ہے جس طرح آج فلان آدمی نے فائدہ دیا اور سارے لشکر کی طرف سے کافی ہو گیا اس طرح کوئی اور نہیں ہے جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہو یعنی کہ یہی آدمی جو کافروں میں سے کسی بھی کافر کو جو الگ تلگ ہوتا اسے چھوڑتا نہیں تھا اسے قتل کر دیتا تھا اس کے بارے میں صحابہ کلام نے کہا کہ جو کارنامہ اس آدمی نے سر انجام دیا ہے وہ کارنامہ آج کو اور سر انجام نہیں دے سکا منا نہیں کفیت کیا ہم میں سے اليوم آج کسی نے نہیں ہم میں سے کسی نے آج فائدہ دیا جیسے پیدا دیا ہے فلاں آدمی نے جیسے ہم سے کافی ہو گیا فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اما خبردار دھیان سے سن لو توجہ سے سن لو ان النار یہ آدمی جہنم والوں میں سے ہے غور کیجئے یہاں پہ جس کو صحابہ کلام عظیم مجاہد قرار دے رہے ہیں جس پہ صحابہ کلام رشک کر رہے ہیں جس کو صحابہ کلام سب سے بہتر قرار دے رہے ہیں نمبر ون قرار دے رہے ہیں اس کے بارے میں نبی علی ہم کیا فرماتے ہیں کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا کیا اس سے ہم نے کوئی سبق حاصل کیا اس سے یہ سبق ملا کہ نام لے کر آپ کسی کو بھی جنتی نہیں کہہ سکتے سوائے ان کے جن کو نبی علیہ اصلاۃ نے نام لے کر جنتی قرار دے دیا بعد میں آنے والے پیر و فقیر ان کی قبریں جتنی بھی عالی شان ہوں ان کی قبروں پہ جتنے بھی بڑے بڑے مزار اور دربار اور بلڈنگیں قائم ہوں سنگے مرمر لگا ہوا ہو چادریں چڑی ہوئی ہوں اور ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہوں ان کتابوں میں جتنے بھی واقعات ہوں ان کی کرامتوں کے بارے میں ان کے عجیب و غریب معاملات کے بارے میں تب بھی آپ نام لے کر اسے جنتی قرار نہیں دیں گے آپ کو کیا پتا کہ وہ حقیقت میں کیا ہے یہاں پہ صحابہ کرام غلطی کر گئے صحابہ کے نام جس کو عظیم مجاہد سمجھ رہے تھے وہ مجاہد نہ نکلا وہ مجرم نکلا جس پہ صحابہ کے رشک کر رہے تھے جس کو صحابہ کے اس دن کے لحاظ سے نمبر ون قرار دے رہے تھے وہ جنوی نکلا تو ہم بھی آج دھوکا کھا جاتے ہیں کئی بزرگوں کے بارے میں پکا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں پاک و ہند کے بہت سے لوگوں کا یہ معاملہ ہے پلا بابا جی پکے جنتی ہیں میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں بکرا دیتا ہوں چادریں چڑھاتا ہوں تاکہ مجھے بھی جنت میں لے جائیں ارے اللہ کے بندے تجھے کس نے بتا دیا پکا جنتی ہے یہاں پہ دیکھیے کیا ہو چکا ہے صحابہ کرام جیسے اللہ کے ولی جس کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے تھے وہ جہنمی نکلا تو دل کے معاملات اندر کے معاملات کون جانتا ہے ایک اللہ جانتا ہے اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کئی دفعہ یہ حدیث بیان کی لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کیسے علم ہو گیا اس کا مطلب اللہ کے رسول عالم الغیب تھے یعنی کہ میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ صحابہ کے عالم الغیب نہیں تھے اسی لیے جس کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے تھے ولی سمجھ رہے تھے مجاہد سمجھ رہے تھے وہ جنوی نکلا وہ کہتے ہیں چلو یہ تو مان لو نا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے اسی لیے تو آپ نے بتا دیا کہ یہ کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلاط اسلام کو نبی رسول مانا ہے نبی رسول وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ کی سے وہی نازل ہوتی ہے یہاں پہ آپ پہ وہی نازل ہوئی آپ کو بتا دیا گیا یہ جھنوی ہے تو آپ نے بھی صحابہ اکرم کو بتا دیا تو جتنا علم آپ کو دیا گیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے غیب کی کئی باتیں آپ جانتے تھے غیب کی کئی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں ہمیں جبلیل علیہ السلام کا علم نہیں تھا یہ کوئی فرشتہ ہے نہ مکائل کا علم تھا نہ جنت کے بارے میں پتا تھا نہ جہنم کے بارے میں پتا تھا نہ یہ معلوم تھا کہ اوپر ساد آسمان ہیں اور نہ یہ پتا تھا کہ نبی علی الد ال اسلام کا ایک حوض ہوگا جس کا نام حوض کوسل ہوگا نہ یہ پتا تھا کہ جہنم پہ ایک پل ہوگا جس پہ حالک نے گزرنا ہے نہ یہ معلوم تھا کہ روزے قیامت ایک میزان و ترازو ہوگا جس میں لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں کو تولا جائے گا یہ ساری غیبی باتیں کس نے بتائیں اللہ کے رسول علی السلط اسلام نے اور آپ کے بتانے سے مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہوگی تو یہ چند غیبی باتیں جان لینے سے میں عالم الغیب نہیں ہو گیا نہ آپ عالم الغیب ہو گئے نبی علی اللہۃسلام غیب کی باتیں اس امت میں سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے لیکن آپ کا بھی کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک کترا یا دو کترے اس لیے قرآن کا عقیدہ سچ ہے نمل میں قل من اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم غیب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں کوئی نہ زمین والوں میں کوئی تو آپ نے فرمایا اما دھیان سے سن لو اما خبردار کرنے کے لیے آتا ہے وارننگ دینے کے لیے توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے تو فرمایا خبردار بے شک یہ آدمی من آل النار جہنم والوں میں سے ہے فقال ردل من تو لوگوں میں سے کا آدمی نے کہا صاحب ہو میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا جس کو ہم اتنا اچھا سمجھ رہے تھے اللہ کے رسول کہہ رہے جہنم میں جائے گا معاملہ کیا ہے معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں اس آدمی کے ساتھ ساتھ رہوں گا میں اس کا ساتھی بن کر رہوں گا میں اس کا ساتھی بن کر رہوں گا میں اس کے ساتھ, ساتھ رہوں گا اس حدیث کے ساتھ نکلا کل ما وقفا وقفہ ماہو جب بھی وہ کہیں ٹھہرتا یہ بھی اس کے ساتھ ٹھہر جاتا جب وہ تیزی کرتا تیز چلنے لگتا تو اسرام آہو یہ بھی اس کے ساتھ تیز چلنے لگتا اس کے ساتھ ساتھ ہے کالا راوی کہتے ہیں کہ فجوری ہر رجولو شدیدہ وہ آدمی زخمی ہو گیا شدید زخمی ہو گیا آپ کو زخمی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے صبر کا زیادہ کریں اپنا علاج کریں میڈیسن استعمال کریں دوائی استعمال کریں لیکن اس آدمی نے کیا کیا فَسْتَعَجَلَ الْمَوْتَ اس نے جلد مرنا چاہا اس نے موت کو جلدی طلب کیا یعنی کہ خودکشی کرنے کی کوشش کی پھر کیا ہوا فَوَضَعَ نَسْلَ صَيْفِهِ بِالْأَرْضِ اس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ اپنی تلوار کا دستہ اپنی تلوار کا پھل کہاں رکھا زمین پہ رکھ دیا یعنی کہ تلوار کا وہ حصہ جو تلوار کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے جسے تلوار کا دستہ کہتے ہیں اسے زمین پہ رکھ دیا زمین پہ گاڑ دیا دہو بئی نے سدھی اور اس تلوار کی دہار کو اپنے دو پستانوں کے درمیان کر دیا تلوار کو زمین پہ پہلے گاڑا اور تلوار کا وہ حصہ تو کاٹنے والا ہوتا ہے آخری کنارا دہار تیز اس کے اوپر اپنا سینا ایسے ڈال دیا اس انداز سے ڈالا کہ یہ جگہ دو پستانوں کے درمیان جو جگہ ہے یہ دہار کے اوپر آ جائے تو اس آدمی نے اپنی تلوار کے اوپر کے حصے کو اپنی تلوار کے دستے کو اپنی تلوار کے پھل کو زمین پہ رکھ دیا وزو بہو اور اس کی دہار کو تلوار کی دہار کو بین نسد یہی اپنے دو پستانوں کے درمیان میں رکھ دیا ملالا سیفی پھر وہ اپنی تلوار پہ جک گیا اس پہ بول ڈال دیا فقات آپ کو قتل کر دیا خودکشی, کر اب خودکش خودکشی کیا ہے یہ حرام ہے یہ کبیرہ گنا ہے اور آج ہمارے معاشرے میں جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو لوگ اسے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بےچارہ وہ کیا ہوتا ہے مجرم کبیرہ گنا کا ارتکاب کرنے والا اب وہ فوت ہو گیا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سبل کر دیں اگر وہ مسلمان تھا تو آپ خاموش رہیں اس کے کوئی تبصرہ نہ کریں لیکن اس کی صفائیاں دینا اسے بچارہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے ہاں آپ اس کے لیے دعا کریں گے مغفرت کی اگر وہ توحید پہ تھا کیونکہ خودکشی کبیرہ گنا ہے بہت بڑا جرم ہے لیکن شرک, شرک نہیں یا کفر نہیں ہے خودکشی کیوں کی جاتی ہے جب آخرت پہ ایمان پختہ نہ ہو جب قبر کی زندگی پہ ایمان پختہ نہ ہو جسے معلوم ہے کہ خودکشی کروں گا تو قبر میں مجھے عذاب ملے گا قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بھی مشکل ہو جائے گی وہ خودکشی کیوں کرے گا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہ کہے گا دنیا کی یہ پریشانیاں کوئی بات نہیں میں صبر کروں گا میرے گناہ جڑ جائیں گے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا اللہ کی خوشخبری ہے ان اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے خودکشی کروں گا تو اللہ کا ساتھ چھوٹ جائے گا اللہ کی مائیت سے معروم ہو جاؤں گا اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا خودکشی میرے بھائی میرے الفاظ نوٹ کر لے لوگوں کو بتایا کریں خودکشی وہ کرے جسے یقین ہو کہ مرنے کے بعد مجھے سکون ملے گا مجھے راحت ملے گی مجھے نعمتیں ملیں گی میری جان مصیبتوں سے چھوٹ جائے گی اور جس کا بطور مسلمان عقیدہ ہے کہ خودکشی حرام ہے کبیرہ گنا ہے کروں گا تو آگے مجھے عذاب ملے گا اور وہ عذاب دنیا کے عذاب دنیا کی مصیبتوں سے کہیں بڑھ کر ہوگا تو اسے خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا مصحب امیا کرام علی منصط اسلام پہ نہیں آئے اور یا پہ نہیں آئے تو بہرحال اس آدمی نے قاتل نفسو اپنے آپ کو قتل کر لیا آ کر کہنے لگا اشہد میں شہادت دیتا ہوں گوائی دیتا ہوں رسول اللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہے آپ نے کہا بھئی وہ کیا ہوا وہ کیا بات ہے کیوں ایسے کہہ رہے ہو قال وہ آدمی کہنے لگا الرجل اللذی ذکرت آنی فن انہو من اہل النار فآدم الناس ذالک فقلتو انا لکم بی وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا چاہ ابھی ابھی کہ وہ جہنم والوں میں سے ہے فآدم الناس ذالک لوگوں نے اس بات کو عظیم جانا بہت بڑا جانا کہ اتنا بڑا مجاہد جہنم میں جائے گا۔ تو لوگوں نے اس بات کو عظیم جانا بہت بڑی بات جانا فقلت تو میں نے ان سے کہا تھا انا لکم به میں تمہاری وجہ سے بھی اس کے ساتھ رہوں گا میں تمہاری وجہ سے اس کا پیچھا کروں گا فخرجت في طلبہ تو میں اس کی تلاش میں نکلا ثم جرى هاجرن شدیدہ پھر وہ شدید زخمی ہوا جل تو اس نے موت کو جلدی طرف کیا فوضع نسل الارض اور اس نے اپنی تلوار کے پھل کو اپنی تلوار کے دستے کو زمین پہ رکھا وزین سد اور اس تلوار کی دہار کو اپنے سینے پہ رکھا یعنی کہ اپنے دو پستانوں کے درمیان میں رکھا سمت ہی پھر اس پہ جک گیا فقاتل نفسه تو اپنے آپ کو قتل کر لیا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اند ذالک اس وقت فرمایا اس موقع پہ فرمایا جب اپ نے اس آدمی کا یہ انجام اس آدمی سے سنا تو اپ نے کہا ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنہ فيما يبدو للناس وهو من اهل النار یقینا ایک ادمی جنت والوں کے عمل کر رہا ہے کر رہا ہوتا ہے یقیناً ایک آدمی اہل جنت جیسے اعمال سر انجام دے رہا ہوتا ہے فی مادول الناس اس کے مطابق جو لوگوں کے لیے زہر ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو جو زہر ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جنت جنت والوں جیسے عمل کر رہا ہے واہو امین الار جب جبکہ وہ حقیقت میں جہنم والوں میں سے ہوتا ہے و ان الرجل اور بے شک آدمی لا یعمل اعمال اهل النار وہ اهل جہنم جیسے اعمال کا ارتقاب کر رہا ہوتا ہے فی ما یبدو للناس اس کے مطابق جو لوگوں کے لیے زہر ہو رہا ہوتا ہے وہ من احل جب کہ وہ من اهل الجنہ جبکہ وہ اهل جنت میں سے ہوتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ کس عمل پہ ہوتا ہے آپ نے پوری زندگی مستے بنانے میں گزار دی لیکن آخری وقت میں آپ نے اللہ کے ساتھ کفر کیا جہنم کے جہنم کے آپ منکر ہو گئے آخرت کے منکر ہو گئے یا آپ کا عقیدہ بن گیا کہ ساری دنیا کے دین ہی ٹھیک ہیں عیسائیت بھی ٹھیک ہے یہودیت بھی ٹھیک ہے اسلام بھی ٹھیک ہے سکھ بھی ٹھیک ہے سارے دین ٹھیک ہیں آپ کا یہ عقیدہ بن گیا تو زہرا یہ تو کفر ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ سب دین غلط ہیں جو کوئی آخری وقت میں کفر کرے گا تو وہ کہاں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اور ایک آدمی پوری زندگی کفر و شرک کا ارتکاب کرتا رہا آخری اوقات میں کلمہ پڑھ لیا توحید کو اختیار کر لیا تو اعتبار پہلے اعمال کا نہیں ہوگا اس آخری عمل کا ہوگا اور وہ کیا ہے توحید اور توحید و رسالت کی گواہی تو انشاءاللہ اللہ ایسا آدمی جنت میں جائے گا تو یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے اس میں عقیدے کے کئی مسائل تھے جو ساتھ ساتھ میں نے بتا دیے اور آخری مسئلہ جو ہے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کہ ایک آدمی پوری زندگی جنت والے عمل کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی سوچ کے مطابق جن کے ہو سکتا ہے وہ اندر سے منافق ہو اس نے بیس مشتیں بنائی ہوں لیکن ریاکار ہو مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو لوگوں سے شباس لینا ہو تو یہ معاملات ہوتے ہیں آپ کسی کے دل کو نہیں جانتے اس لیے کسی کے بارے میں نام لے کر تخصیص کر کے یہ کہنا کہ وہ جنتی ہے یہ درست نہیں ہے اور ایسی کسی مسلمان کے بارے میں چاہے اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں اگر وہ توحید کے اوپر ہے عقیدہ ٹھیک ہے اسے نام لے کے کہنا کہ یہ ہے یہ بھی درست نہیں ہے اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے مقصد کی طرف کتاب کے کتنے مقاصد تھے دس الحمدللہ ایک مقصد ہم نے پڑھ لیا اور اس مقصد کا تعلق عقیدہ سے تھا اب دوسرا مقصد المقصد السانی العلم و مسادر یہ مقصد کس کے بارے میں ہے علم اور علم کے مسادر کے بارے میں علم کے بارے میں گفتگو ہوگی علم کی شان علم کس کو کہتے ہیں علم کا مقام اہل علم کا مقام اور مسادر علم کے مسادر کیا علم کہاں سے ملتا ہے اور تیسرا مقصد جو ہوگا آگے چل کے اس کے بعد وہ کیا ہوگا عبادات تو پہلا کیا ہوگا عقیدہ دوسرا علم اور تیسرا کیا عبادات اب دوسرا مقصد کیا ہے اللم اور اس میں کیا ہے علم کے بارے میں احادیث اور اس مقصد میں چار کتابیں پہلی کتاب آپ کے سامنے ہے الکتاب الاول اللم پہلی کتاب علم کے بارے میں ہوگی دوسری کتاب قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا قرآن کریم کو کیسے حفظ کیا گیا کیسے حفظ کرنا ہے اور قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں ہوگی دوسری کتاب تیسری کتاب قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں چوتھی کتاب سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کے بارے میں تو دوسرے مقصد میں کتنی کتابیں ہوں گی چار کتابیں پہلے مقصد میں کتنی کتابیں تھیں تین اور اب ہم بڑھتے ہیں پہلی کتاب کی طرف الکتاب الاول العلم پہلی کتاب کیا العلم اور اس پہلی کتاب میں کتنے باب ہیں بیس باب ہیں پہلا باب کیا ہے باب الفین یہ باپ ہے دین میں فہم و بصیرت کے بارے میں دین کی سمجھ بود کے بارے میں حدیث نمبر ایک سو تیس اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا یہ حدیث اسے بیان کرنے والے کون ہیں محاویہ کون سے معاویہ وہی مظلوم معاویہ معاویہ بن ابو سفیان جناب ابو سفیان کے بیٹے معاویہ باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی اور باپ بھی عظیم بیٹا بھی عظیم اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہوگی کہ دونوں نے اسلام اور ایمان کی حالت میں نبی علیہ اصلاۃ اسلام کا چہرہ دیکھا ہے اور اسلام قبول کر لینے سے انسان کی ساری غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں غلطیاں ختم ہو چکی پھر اسلام کی حالت میں نبی علیہ السلط اسلام کا چہرہ دیکھا کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کلام کے بارے میں سورہ حدید میں جو پہلے مسلمان ہوئے وہ ان کی عظمت بہت زیادہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی عظیم لیکن پہلے والوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا آخر میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے دونوں گروپوں سے ابتدائی طور پہ مسلمان ہونے والے اور بعد میں مسلمان ہونے والے دونوں سے اللہ نے وعدہ کیا الحسنہ کا یعنی کہ جنت کا تو یہ ہیں جناب معاویہ سفیان اور جناب معاویہ ان کی حدیث بخاری شیف میں کون لے کر آئے ہیں امام بخاری اس سے پتا چلا پرانے علماء کلام پرانے محدثین جناب معاویہ کی ایسی عزت کرتے تھے جیسے کسی صحابی کی عزت کی جاتی ہے افسوس ہے کہ اب ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کلام کے خلاف اپنی زبان دراز کرتے ہیں اللہ ان لوگ کو ہدایت دے امام بخاری نے جناب معاویہ سے صحیح بخاری میں آٹھ حدیثیں روایت کی ہیں تو یہ معاویہ ابی ابو سفیان سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول میں نے نبی علیہ الصلات سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے من يريد الله به خيرا يفقه في الدين جس کے ساتھ اللہ تعالی کسی خیر کا ارادہ کر لیں کسی بلائی کا ارادہ کر لیں اس کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں پھر يفقه اسے اللہ تعالی دین میں سمجھ بوجھ دیتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ دین میں بصیرت دیتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ دین کی گہری، گہرا فہم دیتے ہیں. جو فکے ہو کہ لفظ آیا ہے دین میں فقاہت دیتے ہیں اور یہاں پہ فقاحت سے مراد وہ فک نہیں ہے جو آج کل علمائے کے میں مشہور و معروف ہے آج کل علمائے کے نام فک کہتے ہیں ان احکام و مسائل کو جن کا تعلق عقیدے کے علاوہ ان امور سے ہوتا ہے جنہیں عمل کہتے ہیں مثال کے طور پہ وضو کرنا نمازیں پڑھنا رودے رکھنا حج کرنا زکوٰۃ دینا یہ اس قسم کے جو امور ہے ان کو ان کے احکام و مسائل کو کیا کہتے ہیں الفق لیکن نبی علیت وسلام کے الفاظ میں فق سے مراد کیا ہے الفق و سے مراد پورے دین کی سمجھ بوجھ ہے اس میں عقیدہ بھی شامل ہے اس میں سیرت بھی شامل ہے اس میں قرآن اور قرآن کی تفسیر بھی شامل ہے نبی علیہ السلام کی عادی اور ان کی شرح بھی شامل ہے سب کچھ شامل ہے تو بہرحال دیکھ یہاں پہ جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کریں اسے اللہ تعالی کیا کرتے ہیں دین میں فقہت دیتی ہیں اب بتائیے خیر والے کون ہیں کیا خیر والے وہ بچے ہیں آپ کے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں کالجوں میں پڑھتے ہیں جنہیں دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے یا وہ بچے بہتر ہیں جو دنیاوی لحاظ سے بہت پیچھے لیکن قرآن کے حافظ قرآن کے مفسر صحیح بخاری پڑھنے والے صحیح مسلم پڑھنے والے تو جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کر لیں جب آپ یہ تہیا کر لیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کو دین پڑھانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے ساتھ خیر کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے اپنے بچے کو صحیح لہر پہ لگانے کی تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ فقاط دیتے ہیں اور آپ بھی آج کل الوافی کو جو ٹائم دے رہے ہیں آپ بھی اس میں داخل ہیں اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ الوافی کے دورہ میں آپ شریک ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص دے <أَنَقَاسِم> سوائے اس کے نہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے. کیا تقسیم کرنے والا ہوں پہلے جملے میں بات کس کی ہوئی ہے دین کی تو فرمایا میں دین تقسیم, دین کی معلومات دینے والا ہوں تقسیم کرنے والا ہوں وہی اوپر سے آتی ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں تقسیم کر دیتا ہوں اور یہ وہی دینے والا کون ہے اس وہی کا اس علم کا داتا کون ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت اور دوسرا مال میں تم میں تقسیم کرتا ہوں میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا داتا کون ہے اللہ تعالیٰ وہ قاسم سوائے اس کے نہیں میں کیا ہوں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا میں نہیں ہوں واللہ یؤتی اور اللہ اور اللہ ہی دیتا ہے۔ تو داتا کون ہوا اللہ تعالی کسی قبر والے بزرگ کو داتا کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اپ فرماتے ہیں ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا یضرهم من خالفهم حتى یاتی امر الله ولنزال اور ہمیشہ رہے گی مسلسل رہے گی ہا دل یہ امت کون سی امت امت اسلام ہمیشہ یہ امت رہے گی کامتنالا عمل اللہ اللہ کے دین پہ قیم ودیم رہے گی یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پہ قیم و دین رہے گی امر سے مراد کیا لیا میں نے عمر اللہ سے مراد دین اللہ کی شریعت تو یہ امت السلام ہمیشہ اللہ کے دین پہ کیم و دہم رہے گی کب تک اس کے لیے آپ درمیان والا جملہ چھوڑ دیں آخر میں چلے جائیں کب تک حتا یا امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہ آخری اللہ سے مراد کیا ہے آپ لوگوں نے ایک حدیث پڑھی تھی اس حدیث کا نمبر ہے 56 اور پیج نمبر ہے 44 آپ دیکھنا چاہیں تو جلدی سے دیکھ لیں وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا یا پھر زبانی سن لیں مجھ سے وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال قتل ہو جائے گا یادوج مجود آ جائیں گے پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو ان کی بدبو ختم ہوگی بارشیں برسیں گی زمین اپنی برکتیں باہر نکالے گی اور پھر آخر میں یہ آیا تھا کہ پھر اللہ تعالی ایک پاکیزہ قسم کی ہوا بھیجیں گے یہ ہوا ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی تو پھر جتنے بھی مسلمان اور مومن ہیں وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے اور زمین پہ بدترین لوگ رہ جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو سر عام بے حیائی کا ارتکاب کریں گے تو یہ مراد ہے امر اللہ سے کہ میری امت اللہ کے دین پہ قیم و دہم رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے مراد یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ ہوا چلے جس نے ہر مسلمان کو ختم کر دینا ہے اس وقت امت اسلام نہیں رہے گی اس سے پہلے تک امت اسلام موجود رہے گی مسلسل رہے گی کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ سارے اہل توحید ختم ہو جائیں سارے اہل اسلام ختم ہو جائیں ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا درمیان میں کیا تھا درمیان میں یہ تھا کہ لا آپ فرما رہے تھے کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پہ کیم و دہم رہے گی لا ان کو نقصان نہیں دے سکے گا من خالفم جو ان کا مخالف ہوگا ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں دے سکیں گے حتٰ امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے یہاں تک کہ قیامت سے قرب قیامت کا وقت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ دین اسلام پہ رہے گا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی دشمن آئے اور سارے مسلمانوں کو ختم کر دے اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہ رہے تو کو اپنانے والا کوئی بھی باقی نہ رہے ایسا کبھی نہیں ہوگا برآل حدیث نے پڑھ لی باپ سے کیا تعلق تھا باپ سے گہرا تعلق ہے پہلے جملے کا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں اسے اللہ تعالی کیا دیتے ہیں ہم خوش کس کو سمتے ہیں یار یہ خوش نصیب ہے کیوں کیوں کہ اس کی سیلری دس ہزار ریال ہے یہ خوش ہے کیوں اس کی دو کوٹیاں ہیں اس کے دو بنگلے ہیں دو عظیم الشان گر ہیں یہ خوش نصیب ہے کیوں اس کے سب بیٹے بڑی اچھی جاب ہیں اور یقینا یہ آدمی اچھا ہوگا اگر وہ توحید پہ ہے اور شریعت پہ عمل کرتا ہے لیکن جو توحید پہ نہ ہو شریعت پہ عمل کرنے والا نہ ہو اور اس پہ دنیاوی نعمتیں نازل ہو رہی ہوں تو اسے تو اللہ سے اللہ کے عذاب سے کرنا چاہیے تو اللہ تعالی کے ہاں خود نصیب کون ہے جس کو اللہ تعالی دین کی سمجھ دیں جس کو اللہ تعالی قرآن کا حافظ بنا دیں قرآن کا مفسر بنا دیں جس کو اللہ توحید پہ لگا دیں جس کو اللہ تعالیٰ شرک و بداد سے محفوظ بھی رکھیں اور شرک و کا اللہ اس کو علم بھی دیں تاکہ وہ صحیح ایمانوں میں شرک و بدا سے بچ سکے اس کے بعد دوسرا باب ہے کیا باب ہے باپ فضل العلم علم لینے اور علم دینے کی فضیلت علم سیکھنے اور علم سکھانے کی فضیلت حدیث نمبر کون سی ہے ایک سو اکتیس ون تھرٹی آف اس کو رویت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثن اللہ به من الہداء والعلم کمثل الغیت الكثیر اصاب ارضا ابو موسا اشاری سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حدیث کا ترمہ بیان کرنے سے پہلے یہاں مفہوم پہلے بتا دینا شاید بہتر ہوگا کہ آپ بیان کرنے لگے ہیں کہ جو علم اور جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال بارش کی طرح ہے تیز بارش جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اوپر سے نازل ہوتی ہے یہ بارش ہر زمین پہ برابر برس رہی ہے لیکن کوئی زمین اس بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے کوئی نہیں اٹھاتی پہلے نمبر پہ وہ زمین ہے جو بڑی اچھی ہے جو خود بھی بارش کا پانی پیتی ہے خود سے راپ ہوتی ہے اور پھر پانی روک بھی لیتی ہے جس کی وجہ سے گھاس اگتا ہے پودے اگتے ہیں فصلیں اگتی ہیں اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ زمین ہوتی ہے جو بہت سخت ہے پتھریلی ہے وہاں پہ کیا ہے کہ وہ پانی روک لیتی ہے لیکن پانی سے خود فائدہ نہیں اٹھاتی لوگ آتے ہیں وہاں سے پانی پیتے ہیں اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور پانی لے کے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور تیسری زمین کون سی ہوتی ہے جو صاف چٹیل میدان ہے سخت بھی ہے اور برابر ہے جب سخت اور برابر زمین ہوگی تو پانی نہیں روکے گی تو خود بھی پانی سے فائدہ نہیں اٹھائے گی اور کسی کو بھی فائدہ نہیں لینے دے گی یہ ہوگی تیسری زمین تو اللہ کے رسول وسلم فرما رہے ہیں جو میں علم اور ہدایت لے کر آیا ہوں وہ بھی ایسے ہی ہے میرا علم میری ہدایت سب کے لیے ہے لیکن لوگ تین طرح کی کچھ وہ لوگ جو اس علم و ہدایت کو قبول کرتے ہیں اسے حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ علم و ہدایت دیتے ہیں تو یہ پہلی زمین کی طرح ہو گئے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو علم اور ہدایت لیتے ہیں دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں جو پہلے نمبر پہ تھے وہ علم اور ہدایت لیتے ہیں اور اس علم اور ہدایت سے احکام و مسائل اخذ کرتے ہیں احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں آیتوں کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں ان سے مسئلے نکالتے ہیں مسئلے اخذ کرتے ہیں ان کے مطابق فتوا دیتے ہیں اور جو دوسرا گروپ ہے یہ علم اور ہدایت لیتے ہیں قرآن ایتیں یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں احادیث یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں لیکن اتنی استات نہیں ہے کہ اس ایسے مسئلے خود اخذ کر سکیں. ان ایتوں کے مطابق فتوا دے سکیں ان احادیث کے فتوا دے سکیں صلاحیت نہیں ہے اور فرمایا تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو میری طرف سے لائی گئی ہدایت اور علم کی پرواہ نہیں کرتے توجہ ہی نہیں دیتے مکمل طور پہ یہ محروم ہیں تو یہ اللہ کرسول بیان کر رہے ہیں کہ مثل ما بعثن اللہ بھی من الحدا والعلم مثال اس ہجائیت اور علم کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بیجا ہے مثل ما یہ ما اسم حصول ہے اور اس کی وضاحت کے لیے من آیا بعد میں تو مثال اس ہجائیت اور علم کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بیجا ہے کہ مثل الغیت القثیر اس بہت زیادہ بارش کی طرح ہے اس تیز بارش کی مثال کی طرح ہے اردن جو کسی زمین پہ برسی فقانا نقیہ تو اس زمین میں سے ایک زمین کیا ہے نقیہ صاف ستری ہے بڑی عمدہ ہے فقان امینا فقانا تو ہے مینہا اس زمین میں سے جس پہ بارش برسی نقیتن ایک ایسی زمین جو عمدہ ہے صاف ستری ہے الماء اس زمین نے پانی کو قبول کیا فانبتتل کل اول وشبل کثیر تو اس نے گھاس اگایا اور بہت زیادہ سبزا اگایا وکانت منھا اجادب اور اس زمین میں سے جس زمین پہ بارش برسی ہے اس زمین میں سے اجادب کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جو سخت قسم کے ہیں امسکتل ما جن ٹکڑوں نے پانی کو روک لیا ہے محفوظ کر لیا ہے فَنَافَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ تو اللہ تعالی نے فیدہ دیا اس زمین کے ساتھ سخت زمین کے ساتھ انناسہ کن کو لوگوں کو کیسے فَشَارِبُو لوگوں نے اس زمین کا جمع کردہ محفوظ کردہ پانی پیا وَسَقَوُ اور انہوں نے پانی پلایا کس کو اپنے جانوروں کو زارا اور انہوں نے اس پانی اس کے ذریعے کھیتی باڑی کی یہ کتنی زمینیں ہو گئیں دو تیسرے نمبر پہ وہا طاعفت اور بارشیں برسی منہا اس زمین میں سے طاعفت اخرا ایک اور حصے پہ ان نما یہ جو زمین کا حصہ ہے یہ کیا ہے یہ چٹل میدان ہے قیان ان کی جمعہ ہے چٹیل صاف ستھرا میدان لا تم سکو ما ان یہ چٹیل میدان پانی کو نہیں روکتے اسے محفوظ نہیں کرتے ولا تم بھی تو ان اور نہ گاس وغیرہ اگاتے ہیں فضا تو یہ یہ جو تین قسمیں آپ نے ذکر کی ہیں زمین کی فرمایا فضا تو یہ مثل و مثال ہے من منفک حفیح دین اللہ اس آدمی کی جو اللہ کے دین میں کیا ہو گیا فقی ہو گیا اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ لینے والا ہو گیا اللہ کے دین میں صاحب بصیرت ہو گیا اللہ کے دین میں صاحب علم ہو گیا اور اس کو فائدہ دیا ماں باثن اللہ بھی اس چیز نے جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے فالما چنا اس نے علم لیا وہ اور دوسروں کو علم دیا سکھایا تو یہ جو عبارت ہے اس میں پہلی دو زمینیں آ پہلے دو لوگوں کے گروہ آ گئے جنہوں نے آپ سے ہدایت لی علم لیا دوسروں تک پہنچایا وہ بھی اس میں آ اور جنہوں نے آپ سے علم لیا اور ہدایت لی اور دوسروں کو علم ہدایت بھی دیا اور احکام و مسائل بھی سمجائے وہ دونوں اس میں آ گئے جب اپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال ہے اس آدمی کی جو اللہ کے دین میں علم والا ہو گیا اور اس کو فائدہ دیا اس چیز نے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے چنانچہ اس نے علم سیکھا اور سکھایا و مثلو اور یہ مثال اس آدمی کی ہے مل لم یرفع بذلك لاصا جس نے اس علم و ہدایت کے بارے میں سر اٹھا کر نہیں دیکھا توجہ ہی نہیں کی پرواہ ہی نہیں کیرفا بدال کا جس نے اس کے ساتھ سر کو نہیں اٹھایا ہد اللہ اور جس نے اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا اللہ دی ارفل بھی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں تو اس سے حدیث سے کیا پتا چلا علم کی فضیلت علم دینے کی فضیلت علم لینے والا علم دینے والا یہ کیسے ہے یہ عمدہ زمین کی طرح ہے جو بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے اور علم نہ لینے والا علم نہ دینے والا یہ اس زمین کی طرح ہے جو بارش سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی اب باب ہے باب نمبر تین کیا باب ہے باپ ولو ویا میری طرف سے تبلیغ کرو میری طرف سے پیغام پہنچاؤ و لو آیا اگرچہ وہ پیغام ایک ایت پہ مشتمل ہو اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ تبلیغی نصاب کیا ہونا چاہیے تبلیغی نصاب کیا ہونا چاہیے قرآن تو آپ جب تبلیغ کریں لوگوں تک اللہ کا قرآن پہنچائیں نبی علیٰسلام کے عادی پہنچائیں اگر زیادہ قرآن نہیں پڑے ہوئے ایک ایت آتی ہے وہ لوگوں کو بتا دیں اس کی تلاوت سکھا دیں بتا دیں تو فرمایا بل انی میری طرف سے میرا پیغام پہنچاؤ میری طرف سے تبلیغ کرو ولو آیا اگرچہ وہ پیغام ایک ایت میں مشتمل ہو حدیث نمبر 132 ہاں اس کو روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں ان عبد اللہ ابن عامرین روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لہما سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغو انی میرا پیغام پہنچاؤ میری طرف سے تبلیغ کرو ولو آیا اگرچہ وہ پیغام قرآن کی ایک عید میں مشتمل ہو وحدثو عن بنی اسرائیل ولا حرج تو یہ جو پہلا جملہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے علم کی شان معلوم ہوئی علم دوسرے لوگوں کو دینا چاہیے اور پتا چلا علم کس کو کہتے ہیں وہی کو کہتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوئی ہے دوسرا جملہ اسرائیل اور بنی اسرائیل کی طرف سے بیان کرو بنی اسرائیل کی طرف سے روایت کردہ واقعات اور معلومات بیان کرو ولا ہر اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب یہ بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا یہاں پہ کہ کیا اسرائیلی روایات یہودیوں عیسائیوں کی باتیں جو ان کی کتاب سے ملتی ہیں وہ ہم آگے روایت کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں انہیں کہتے ہیں اسرائیلی روایات جو معلومات یہودیوں رسائیوں کی کتابوں سے نقل ہو کر مسلمانوں کے پاس آئیں انہیں کیا کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات تو آپ کہہ رہے ہیں اسرائیلی روایات بیان کرو کوئی حرج نہیں یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اسرائیلی روایات قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو جس اسرائیلی روایت کے خلاف قرآن ہو جس اسرائیلی روایت کے خلاف نبی علی اسلام کی صحیح حدیث ہو تو اس سے بیان کرنا جائز نہیں ہے ایک بات دوسرے نمبر پہ جب آپ بیان کریں تب بھی آپ بیان کر کے خاموشی اختیار کریں گے اس کی تائید نہیں کریں گے اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی تردید کریں گے اگر وہ قرآن ودیز کے خلاف ہے پھر تو بیان کرنا ہی جائز نہیں اللہ یہ کہ آپ واضح کریں کہ بھئی یہ غلط ہے اس سے بچ جاؤ یہ غلط روایت ہے اس سے دور رہو اور وہ اسرائیلی روایات جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں جو پہ ہوں فرمایا وہ تم بیان کر سکتے ہو لیکن آپ ان کی تعید نہیں کر سکتے ایک بات بلکہ دو باتیں ہوگی تیسری بات آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان اسرائیلی روایات کے ذریعے قرآن کو سمجھو قرآن کی تفسیر کرو پاک و ہند میں منکرین حدیث کا ایک بڑا طبقہ نبی علیہ اللہ اسلام اس کی احادیث پہ اعتماد نہیں کرتا آپ کی احادیث کو اس لیے کر دیتا ہے کہ ہماری عقل ان کو نہیں مانتی پھر قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کدھر بھاگتے ہیں اسرائیلی روایات کی طرف ان علی اللہ و ان کہ نبی علی الد اسلام کی احادیث جو باقاعدہ سند کے ذریعے ہم تک پہنچی امام بخاری امام مسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ان کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے لیکن اسرائیل کی روایات جو جھوٹ پہ مشتمل ہوتی ہیں اسرائیلی کتب کے بارے میں قرآن گوائی دیتا ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی تبدیلیاں ہو چکی ان کے اوپر ان کو اعتماد ہوتا ہے ان کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اللہ ہدایت اور تیسرا جملہ کیا حدیث کا متعمدن فلی مقدار اور جو جھوٹ بولے علی میرے اوپر متعمدن جان بوجھ کر پھل تبا پس چاہیے کہ وہ بنا لے مکدو اپنا ٹھکانہ ملناری جہنم میں یعنی کہ جو جان بوجھ کے میری طرف کو ایسی بات منصوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی میرے اوپر جھوٹ بول رہا ہے کہتا اللہ کے سول نے یہ کہا اللہ کے نبی نے یہ کہا جان بوجھ کر ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس سریس کے تینوں جملے بڑے عظیم ہیں آخری جملہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم ہے ہم فیس بک میں, پہ واٹسپ پہ ٹویٹر پہ کسی کی طرف سے آئی ہوئی روایت کو تحقیق کے بغیر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں شیئر کر دیتی ہیں کہ اللہ رسول نے یہ کہا جب کہ اللہ رسول علی اصلاۃ والسلام نے وہ بات نہیں کہی ہوتی آپ سے ثابت نہیں ہوتی جھوٹی روایت ہوتی ہے یا نقابل اعتماد روایت ہوتی ہے تو اس معاملے میں احتیاط کیجیے سزا بڑی سخت ہے ایسا نہ ہو کہ ثواب لینے کی کوشش میں جہنم کا ایندھن مان جائیں آپ ہمارے عمن کا دبا لیے متعمدن اور جو مجھ پہ جھوٹ کہے متعمیدن جان بوجھ کر پھل یہ تب مقدمار بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے جہنم میں بنا لے چوتھا باب باب اسم ملک ادبی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلاۃ پہ جھوٹ بولنے کا گناہ یہ جو آخری جملہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے اسی کی وضاحت اس اگلے باب میں ہے تو کیا باب ہے یہ نبی علیہ السلاط اسلام پہ جھوٹ بولنے کا گناہ حدیث نمبر 133 سو اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری امام مسلم کا رضی اللہ تعالی عنہ قال مغیرہ رضی اللہ قال کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی علیہ سے سنا کیا فرما رہے تھے علیہ علیہ کہ مجھے جھوٹ کہنا کسی عام آدمی پہ جھوٹ کہنے کی طرح نہیں ہے جو میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میرے طرف میری طرف جو بات منصوب کی جائے گی وہ دین بن جائے گی شریعت بن جائے گی لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھیں گے لوگ اسے عقیدے کے طور پہ اپنائیں گے لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے میری طرف کوئی بھی بات منصوب کر لینے سے پہلے سوچ لو دیکھ لو تحقیق کر لو آپ کہہ رہے ہیں ان نقدی بنا لیا بے میرے اوپر کوئی جھوٹ نہیں ہے اس جوڑ کی طرح علیہ آہدین جو کسی عام آدمی پہ ہوتا ہے من قدبالی متعمیدن جو مجھ پہ جوڑ باندے جان جانبوچ کر فلیت بوو مقدم ننار پس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے جہنم میں بنا لے ایسی احادیث کی وجہ سے علماء احادیث نے یہ پورا سسٹم قائم کیا صحیح حدیث ضعیف حدیث اور منگرد قسم کی حدیث جب ہم لوگوں کو آج بدت سے روکتے ہیں لوگ آگے سے ہمیں کہتے ہیں اچھا ہمیں بدت سے روکتے ہو یہ جو تم کہتے ہو حدیث صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے اور یہ جو پورا علم تم نے بنا لیا یہ کہاں سے آئے یہ بدت نہیں ہے تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ علم نبی علی اسلام کی احادیث کی این مطابق ہے قرآن کی آیات کے دیکھیے جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمہ کوئی بات لگا دینا جو میں نے نہیں کہی یہ کیا ہے جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا لینا اپنی رہائش وہاں پہ اختیار بنا لینا ہے تو ان احادیث کا تقاضا تھا کہ احادیث کے معاملے میں احتیاط کی جائے اور چیک کیا جائے کہ کیا یہ حدیث اللہ کے واقعی ثابت ہے کہ آپ نے کہی ہے یا آپ کی طرف منصوب کر دی گئی ہے اور منصوب کرنے والوں میں کوئی راوی ہے ہے کوئی ایسا راوی ہے جس کی حدیث مشکوک ہے تو یہ سب کچھ علماء کے نام چیک کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں کسی روایت کے صحیح ضعیف ہونے کے اس کے بعد کیا ہے باپ پانچواں باپ <تصفح> کیا ہے باپ بالعلمی علم پہ رشک کرنا کسی کے علم پہ رشک کرنا حدیث نمبر 134 سو اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں ان عبد اللہ مسود قال جناب عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ نے فرمایا لا حسد الا تینی. نہیں ہے حسد مگر دو چیزوں میں دو آتوں میں دو خسلتوں میں اچھا غور کیجئے گا یہاں پہ باپ کیا باندھا امام بخاری نے التباط علم پہ رشک کرنا اور جو حدیث لے کر آئے اس میں رشک کرنے کا لفظ ہی نہیں ہے اس میں تو لفظ آیا حسد کا اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کا معنی یہاں پہ رشک کرنا ہے حسد کا معنی یہاں پہ وہ نہیں ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے امام بخاری نے جب اس عدیز پہ باپ باندھا ہے تو اس میں بھی القتباس کا لفظ ہے جیسے یہاں پہ ہے اب حسد اور رشک میں فرق کیا ہے حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے کئی دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے مل جائے اور کئی دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے یہ دونوں حسد ہیں اور حسد بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے حسد کا ایک بڑا ایب یہ ہے کہ آپ اس آدمی پہ وہ نعمت پسند نہیں کرتے جس کو اللہ نے دی ہے گویا کہ آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں گویا کہ آپ کو اللہ کا فیصلہ پسند نہیں ہے اور ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دوسروں کے بارے میں یہ آدمی اس قابل نہیں تھا جتنی اس کو عزت مل گئی ہے نا یہ اس کے قابل نہیں تھا جتنا اس کو مال مل گیا ہے اس قابل نہیں تھا اس کو اولاد مل گئی ہے اس کے قابل نہیں تھا تو اگر یہ باتیں ہم کرتے ہیں حسد کے انداز میں اللہ کے معاملے پہ اعتراض کے انداز میں تو بہت بڑا جرم ہے ہمارا یہ جملہ تو یہاں پہ حسد کا لفظ بھی آیا ہے اور رشک کا بھی تو حسد کے بارے میں میں نے بتا دیا کسی کے پاس نعمت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اس کے پاس نہ رہے اور رشک اس کو کہتے ہیں رشک یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت آپ کو بھی مل جائے آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس سے زائل ہو جائے اس سے چھین لی جائے بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی مل جائے تو رشک کے رشک کوئی جرم نہیں ہے خصوصا جب کے رشک اس معاملے میں ہو علم کے معاملے میں قرآن کے معاملے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں اور یہی کچھ یہاں پہ اللہ کے سل فرما رہے ہیں رشک مستحسن نہیں ہے اللہ فطن مگر دو طرح کی عادتوں میں دو طرح کی خسرتوں میں رجل نمبر ایک اس آدمی کی خسرت نمبر ایک وہ آدمی آتا اللہ مالن جس کو اللہ نے مال دیا ہے فصول تعلی حلقی تو اس کو فصول تعالیٰ ہلکتی فی الحق تو اس آدمی کو لگا دیا گیا ہے رائے حق میں اس مال کے خرچ کرنے پہ اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے وہ مال صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کبھی مسجد کو دے رہا ہے کبھی کسی مدرسے کو دے رہا ہے کبھی کسی یتیم کو کسی بیوہ کو کسی دین کے طالب علم کو کبھی کسی عالم دین کو کھانا کھلا رہا ہے کبھی مہمان نوازی کر رہا ہے یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے اللہ کی راہ میں مال لگا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ رشک کرنا بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے یعنی کہ یہاں پہ آپ یہ رشک کریں کہ کاش مجھے بھی مال ملے میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور یہاں پہ حسد کا مانا رشک ہے اس کی دریل یہ ہے کہ یہی حدیث نابی اب بھی بیان کرتے ہیں تو اس میں باقاعدہ یہ لفت آئے ہیں کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ کاش جیسے اس کو یہ مال ملا ہے مجھے بھی ملے جیسے وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں میں بھی خرچ کروں تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ مراد حسد سے رشک ہے ورنہ حسد تو یہ ہوتا ہے اس کے پاس نہ رہے مجھے مل جائے جب اللہ کے رسول فرما رہے آدمی کیا کہتا ہے کہ جیسے وہ خرچ کرتا ہے جیسے اس کے پاس مال ہے ایسا مال مجھے بھی ملے اس کا مال نہیں ایسا ہی مال مجھے بھی ملے اور میں بھی ویسے خرچ کروں جیسے وہ خرچ کرتا ہے تو فرمایا پہلے نمبر پہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا فصول اللہ تو اسے لگا دیا گیا ہے راہ حق میں اس مال کو خرچ کرنے پہ ورج اور ایک وہ آدمی آتا اللہ الحکمہ جس کو اللہ نے حکمت دی ہے قرآن و سنت کا علم دیا ہے تو وہی فیصلے کرتا ہے بیہا اس حکمت کے ساتھ قرآن و حدیث کے اس علم کے ساتھ اور اس حکمت کی لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے اب اس پہ بھی رشک کرنا بالکل صحیح ہے اس پہ رشق کرنا بھی بڑی عمدہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جیسے یہ قرآن کا حافظ ہے قرآن کا مفسر ہے قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتا ہے قرآن و حدیث کا علم بانٹ رہا ہے کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کا ایسے علم دے میں بھی لوگوں میں ایسے ہی بانٹوں لوگوں میں ایسے ہی فیصلے کروں تو یہ دو آدمی جو ہیں ان پہ رشک کرنا بالکل عمدہ بات ہے بہت اچھی بات ہے باب نمبر 6۔ کیا باب ہے و بتر حصوال و بتر چھٹا باپ اس بارے میں ہے کہ سوال کر کے لوگوں کو علم دینا یعنی کہ علم دینے کا طریقہ یہ کہ سوال کریں پھر آپ اس کا جواب بتائیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جواب بیٹھ جائے <coughs> تو نبی علی اسلام کی طرف سے یہ ایک اچھا انداز اختیار کیا گیا لوگوں کو علم دینے کا کہ آپ سوال کرتے تھے اور پھر اس کا جواب دیتے تھے تو لوگوں کی توجہ رہتی تھی تو تعلیم علم دینا علم سکھانا بتر سوالی سوال سوال ڈال کر سوال پیش کر کے حدیث نمبر 135 ق اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں امام مسلم بھی ہیں ان عبداللہ ابن عمر جناب عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما اللہ ان سے بھی راضی ہو ان کے باپ سے بھی راضی ہو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بیشک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشدری شدراتن لا يسقط ورقها یقینا درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے لا یس قطبہ جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں گرتے نہیں ہے وہ المسلم اور یہ درخت مسلمان کی مثال ہے مسلمان کی طرح ہے اس کی شان مسلمان کی شان کی طرح ہے اور یہ درخت مثال المسلم مسلمان کی مثال ہے مسلمان کی طرح ہے حد مجھے بتاؤ ماہیا یہ درخت سا ہے جس کے پتے جڑتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی طرح ہے عبداللہ آپ عمر کہتے ہیں وباقا اللہ صوفی شدہ البادیا تو لوگ لوگ خیال کرنے لگے لوگوں کا خیال واقع ہوا فی ش البادیا صحرا کے درختوں میں جنگل کے درختوں میں لوگ کہنے لگے ہو سکتا ہے وہ درختوں نہیں وہ درخت ہوگا نہیں وہ درخت ہوگا ان کا دھیان جانے لگا ان درختوں کی طرف جو صحرا میں ہوتے ہیں جنگلوں میں ہوتے ہیں فواقہ ناسو فی شجا البادیا لوگ واقع ہوئے جنگل کے درختوں میں صحرا کے درختوں میں و فی نفسی اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ, نخلا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے سر کہہ رہے ہیں کہ اس کے پتے گرتے نہیں ہیں یہ درخت کون سا ہوگا کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کھجور کا درخت ہوگا خال عبد اللہ عبد اللہ کہتے ہیں کون سے عبد اللہ عبد اللہ عمر تو میں شرما گیا میرے دل میں تو آ گیا کہ جواب اس کا کیا ہے خدور کا درخت لیکن میں شرما گیا یعنی کہ میں نے جواب دیا نہیں فقال صاحب کہا نام نے, نے کہا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کرسول اخبر نا بحا آپ ہمیں بتائیں بیا اس درخت کے بارے میں جس کے بتے جڑتے نہیں ہیں اور جو مسلمان کی مثال ہے جو مسلمان کی طرح ہے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاطو یہ خجور کا درخت ہے دیگر روایات میں تفصیل آئی ہے کہ خجور کا درخت اس کے پتے جڑتے نہیں ہیں یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے یعنی کہ پھل تو ایک سیزن میں دیتا ہے لیکن اس کا پھل اگر کھجور کے درخت کا مالک درخت پہ رہنے دے تو کھجورے وہاں پہ رہتی ہیں خشک ہو جاتی ہیں اور کھانے کے قابل ہوتی ہیں اور اس کھجوروں کے اور بھی کئی فوائد ہیں تو ایسے ہی مسلمان کے فوائد ہیں بہت زیادہ تو اس لیے کھجوروں کا درخت مسلمان کی طرح ہے قال عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں ان کے عبداللہ بھی عمر فحدست ابھی بما وقع وقافی نفسی میں نے اپنے باپ کو بتایا کون ان کے باپ جناب عمر فاروق میں نے اپنے باپ کو بتایا بما وقافی نفسی اس چیز کے بارے میں جو میرے دل میں واقع ہوئی تھی اس خیال کے بارے میں جو میرے دل میں آیا تھا کیا خیال آیا تھا خیال یہی آیا تھا کہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے پوچھ رہے ہیں وہ کھجوروں کا درخت ہے فقال تو میرے والد کہنے لگے عمر کہنے لگے لئن تكون قلت احب اليا من ان يكون لي كذا وكذا کہ اگر تو نے یہ بات کہہ ہوتی اس کا نام لے دیا ہوتا کہ اس کا حضوروں کے درفت کا تو احب اليا تو یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہوتی اس بات سے کہ میرے لیے یہ چیز ہو یہ چیز ہو یعنی کہ مجھے ایک طرف یہ خوشخبری ملے کہ میرا بیٹا نبی علی السلام کے سوال کا جواب دے رہا ہے سب لوگوں کے سامنے اور ایک طرف خوشخبری یہ ملے کہ سرخ اونٹ آپ کو مل رہے ہیں تو میں بیٹے والی خوشخبری کو سرخ اونٹوں کی خوشخبری سے زیادہ عزیز جانوں گا مجھے اس سے زیادہ پیار ہوگا کیوں کیونکہ میرے بیٹے نے اللہ کے رسول کے سوال کا صحیح جواب دیا ہے اور سب لوگوں کے سامنے صحیح جواب دیا ہے تو کہنے لگے تو نے یہ بات کہہ دی ہوتی تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہوتی اس بات سے کہدا کہ میرے لیے یہ چیز ہو یہ چیز ہو اتنے سرخونٹ ہوں ہو اتنے سرخ اس سے بہتر میرے لیے یہ چیز تھی کہ میرے بیٹے نے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے۔ تو اب تک جو ہم نے روایت پڑھی ہے سوال کیا صحابہ کے نام سوچتے رہے اور پھر آپ نے جواب دیا تو آپ کا جواب ان کے میں بیٹھ گیا تو یہ طریقہ تعلیم ہے جو ٹیچرز کو اختیار کرنا چاہیے کلاس میں یہ طریقہ اختیار کرنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا۔ وفی روایت اللھما اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی روایت میں بخاری مسلم کی روایت میں ہے. کہ فواقع فی نفسی کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا انھن نخلا کہ یہ خدور کا درخت ہے ور ایت ابا بکلیل و عمر لا تکلمانی اور میں نے دیکھا ایک طرف دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ جواب یہ ہے دوسری طرف میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر لا تکلمانی وہ کلام نہیں کر رہے وہ جواب نہیں دے رہے فَقَرِهِ تُوَنَ تَقَلَّمْ تو میں نے اس بات کو ناپسند جانا کہ میں کلام کروں ابو بکر و عمر جیسے کبار صحابہ اکرام کبار علماء اکرام بیٹے ہوئے ہیں وہ جواب نہیں دے رہے اور میں اٹھ کے بولنا شروع ہو جاؤں کل کا بچہ تو میں شرما گیا میں خموش رہا لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اگر تم یہ جواب دے دیتے مجھے بڑی خوشی ہوتی تو یہاں پہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت ہے ایک سبق ہے ایک درس ہے دیکھا یہ کیا ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ جو دین کے طالب علم ہیں کہیں خطبہ جمعہ دیتے ہیں کہیں درس دیتے ہیں کوئی آدمی ہم سے سوال کرتا ہے اور ہم سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اسے کیسے جواب دوں کہاں سے جواب کا آغاز کروں اور عالم دین کے جواب شروع کرنے سے پہلے پہلے پبلک میں سے کوئی نہ کوئی جواب دے چکا ہوتا ہے تو یہ صحابہ کے نام سے سیکھنا چاہیے کہ جب آپ کی مجلس میں کوئی عالم دین باقاعدہ طور پہ موجود ہے باقاعدہ عالم دین موجود ہے تو آپ اس کو موقع دیں اور چونکہ وہ عالم دین ہے اسی لیے وہ حکمت سے جواب دے گا وہ انتظار کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے اور وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس محفل میں ایسا اس سوال کا جواب دینا بھی چاہیے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور آپ جواب دے دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد یہ باب نمبر کون سا ہے سات باب الجلوسماعیل علمی علم سننے کے لیے بیٹھنا اور علم سے مراد کیا ہے قرآن کا علم علم سے مراد کیا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم تو علم سننے کے لیے بیٹھنا جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں حدیث نمبر 136 قاف اس کو روعیت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں امام مسلم بھی ہیں عن ابو واقت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ نفر. کہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃسلام جب کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اس حال میں کہ لوگ آپ کے ساتھ تھے لوگ بھی آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اقبلت نفر تب آئے تین لوگ تین آدمی آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد تو دو آ اللہ کے رسول کی طرف اور ایک واپس چلا گیا تین آئے جب قریب پہنچے تو دو مزید آگے آئے اور ایک واپس چلا گیا قال راوی کہتے ہیں کون ہے راوی ابو واقعی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دونوں نبی علیہ السلاۃسلام کے پاس ٹھہر گئے آپ کے پاس رک گئے احدهما تو ان میں سے ایک ان دونوں میں سے ایک حلقہ ان میں سے ان دونوں میں سے ایک نے حلقے میں اس مجلس میں دیکھی کیا دیکھی فور جاتن گنجائش دیکھی خالی جگہ دیکھی فضالہ سفیا تو یہ اس خالی جگہ میں جا کر بیٹھ گیا اور جو دوسرا تھا فضالہ سخل وہ صحابہ کرام کے پیچھے بیٹھ گیا ایک ایک آدمی نے مدرس کے اندر خالی جگہ دیکھی وہ مدرس کے اندر داخل ہو کے وہاں جا کے بیٹھ گیا اور جو ایک تھا وہ مدرس کے آخر میں بیٹھا سب کے پیچھے بیٹھا وہ اور وہ جو تیسرا تھا فَأَدْبَرَ تو وہ پیٹ پھیر کر واپس چلا گیا تھا فلم فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے کس سے اپنے درست سے اپنی حدیث سے کالا تو آپ نے کہا اللہ اخبیر رکمان نفر اس تھا کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کیا میں تمہیں ان تین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں رہا ان میں سے ایک فاہ اللہ اس نے اللہ کے ہاں پناہ چاہی اس نے اللہ کے ہاں پناہ لی فاہ اللہ تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی اس نے اللہ کے ہاں جگہ چاہی اللہ نے اس کو جگہ دے دی اس نے اللہ کے ہاں ٹھکانا چاہا اللہ نے اس کو ٹھکانا دے دیا وَأَمَّ الْآخَرْ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَ اللَّهُ مِن اور جو دوسرا تھا فَاسْتَحْيَا تو شرم گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے شرم گیا <coughs> <coughs> یہ پہلے نمبر پہ کس کی بات ہوئی ہے اس آدمی کی جس نے مجلس کے اندر خالی جگہ پائی وہاں جا کے بیٹھ گیا تھا تو اس کے بارے میں اللہ کے اللہ سے پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی اس نے اللہ سے ٹکانہ لیا، اللہ سے اس کو ٹھکانہ دے دیا اور جو دوسرا تھا یہ کون سا یہ جو ادھر رہا لیکن سب سے آخر میں بیٹھا اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں محمد آخریا اور جو دوسرا تھا وہ شرما گیا اس نے شرم و حیا کا مظاہرہ کیا فستا اللہ مینو اللہ نے اس سے حیا کیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی یہ شرم و حیا کی وجہ سے وہاں بیٹھا ورنہ جانے لگا تھا یہ بھی لیکن شرم و لوگوں سے شرماتے ہوئے بیٹھ گیا تو اللہ نے اس سے حیا کی اللہ نے اس کا بیٹھنا بھی قبول کر لیا اس کی حاضری بھی قبول کر لی اسے بھی ثواب دے دیا اور وہ ایک اور تھا اور وہ جو ایک اور تھا, یعنی کہ تیسرا اور وہ جو ایک اور تھا تو اس نے راز کیا تو اللہ نے اس کے راز کیا یہ کون سا یہ جو تیسرا جو شروع سے ہی چلا گیا تھا تو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں اندر داخل ہو کر بیٹھا توجہ سے سننے کے لیے علم لینے کے لیے اس کے بارے میں اللہ کی رسول نے کیا الفاظ استعمال کی ہیں اس نے اللہ سے پناہ لی اللہ نے اس کو پناہ دے دی تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو علم کے لیے بیٹھتا ہے اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے بلکہ علم کی مجلس میں اگر کوئی شرم و حیا کی وجہ سے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی عجر و ثواب دیتے ہیں لیکن جو دین کے علم سے راز کرے دین کے علم سے منہ موڑے مواقع ملے پھر بھی رغبت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ سزا سن لیں اللہ اس سے راز کرتے ہیں لاک ڈاؤن تھا وقت موجود تھا آن لائن کلاسیں ہو رہی تھیں کہیں پہ تفسیر کی کہیں پہ حدیث کی کہیں پہ عقیدہ کی لیکن اس نے اعراض کیا اعلان پڑتا رہا معلومات ملتی رہی لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی تو ایسے آدمی کے بارے میں پھر کیا ہے جو اللہ سے اراز کرے اللہ اس سے بھی اراض کرے گا جو اللہ سے منہ مو موڑے اللہ جو اللہ دین کی مدلت سے علم کی مدلت سے منہ مو موڑے اللہ اس سے منہ مو مو موڑ لیتا ہے اور اس حریف سے اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا بھی علم ہوا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ حیاب والے ہیں بالکل یہ قران سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی کہتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما اللہ تعالی اس بات سے حیا نہیں کرتے اس بات سے شرم نہیں کرتے کہ اللہ تعالی کوئی بھی مثال بیان کریں اور ایسے ہی اللہ تعالی ایک اور جگہ کہتے ہیں سورہ احزاب میں لا یستحیی اللہ تعالی حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی مسن احمد کی کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں کریم ہیں جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا تو حیا کرنا اللہ کی صفت ہے ہم اس کو حقیقی معنی پہ معمول کرتے ہیں ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے لوگ اللہ تعالی کے لیے صفت حیا نہیں مانتے اور پھر اس کی طرح طرح کی تابیلیں کرتے اللہ ان کو ہدایت اور ایسے ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اراز کرتے ہیں جیسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کسی پہ رادی ہوتے ہیں کسی پہ ناراد ہوتے ہیں ایسے اللہ کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اراض کر لیتے ہیں منہ مو موڑ لیتے ہیں اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں آپ دیکھیے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اس حدیث میں کیا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی کو بھیجا تھا کہ وہ ابو سعید خدری کے پاس بیٹھے اور ان سے حدیث کا علم لے عبداللہ ابن عباس نے حالانکہ خود عالم دین ہیں خود صحابی ہیں اپنے بیٹے کو کس, کسی اور صحابی کے پاس بھیجا ان کے باپ اپنا علم تو بیٹے کو دیتا ہے صبح شام اب عبداللہ ابن عباس چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ علم بھی لے جو دیگر آبا کے نام کے پاس ہے عبداللہ ابن عباس یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ کل کو میرا بیٹا حدیث بیان کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ میں نے حدیث سنی اپنے باپ عبداللہ ابن عباس سے اور انہوں نے حدیث سنی تھی ابو سعید خدری سے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے بلکہ یہ کہے کہ میں نے حدیث لی ابو سعید خدری سے اور ابو سعید خدری اللہ کے رسول سے ایک واسطہ کم ہو جائے گا باپ کا واسطہ کیونکہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس کی اکثر حدیث وہ ہیں جو انہوں نے دیگر صحابہ اکرام سے سنی ہے تو برحال یہ حدیث 136 بھی اور وہ حدیث جس کا نمبر نیچے دیا گیا ہے 1871 دونوں سے پتا چلا علم سننے کے لیے کسی مدرس میں بیٹھنا چاہیے مسجد میں جائیں جہاں درس ہو رہا ہے مدرسے میں جائیں جہاں درس ہو رہا ہے کسی کے روم میں درس ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں دعوی سینٹر میں درس ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں تو علم کی مجالس میں دین کی مجالس میں حاضر ہونا چاہیے باب نمبر آٹھ کیا باب ہے باپ تو من علمی علم کا یقین کر لینا یعنی کہ جب آپ علم لیں تو اچھی طرح لیں یقینی طور پہ لیں ایسا نہ ہو کہ آپ علم لیں اور بات دھیان سے نہ سنیں پھر لوگوں کو بھی بتائیں تو کہیں پتہ نہیں مسئلہ ایسے ہے یا ایسے ہے نہیں اتسب علم علم کا یقین کر لیں علم کا یقین کر لینا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر 137 اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں امام مسلم بھی ہیں انعائشت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کانت ام المؤمنین عائشہ صلی اللہ ہے جو نبی علیہ السلام کی کیا لگتی ہیں آپ کی بیوی ہیں کہ انہا کانت لا تسمو شیئن کہ وہ کوئی چیز نہیں سنتی کوئی ایسی چیز نہیں سنتی تھی لا تعریفہو جس کو وہ پہچان نہ سکے الا راجعک فیہی مگر اس کے معاملے میں وہ رابطہ کرتی تھیں کس سے اللہ کے رسول سے ہو یہاں تک کہ اس کو اچھی طرح پہچان لیں مطلب کیا ہے جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب امر مومل عائشہ کوئی حدیث سنتی اور حدیث کا مطلب ان, ان کے لیے واضح نہ ہوتا حدیث کا معنی ان کے لیے واضح نہ ہوتا اس حدیث کے معاملے میں اللہ کے رسول سے رابطہ کرتی اور آپ سے پوچھتی کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے لا لا ہو ام المؤمنین نہیں سنتی تھی کوئی ایسی چیز لا تعریف ہو جس کو وہ پہچان نہ پاتی جس کو سمجھ نہ پاتی ہی مگر اس کے معاملے میں وہ نبی السلام سے رابطہ کرتی حتٰ تعریف ہو یہاں تک اس کو پہچان لیتی وہی صلی اللہ علیہ وسلم کال اور یہ کہ نبی علیہ السلط اسلام نے فرمایا آپ پہلے اصول بیان کیا گیا ام ام المؤمنین عائشہ کا کہ جب بھی کوئی حدیث کوئی ایت آتی اور اس کا مطلب جان نہ پاتی تو اللہ کے سو سے رابطہ کرتی اب اس کی ایک مثال بھی آ کہ نبی اسلام نے فرمایا منحو سب دبا جس کا حساب کیا گیا اسے عذاب ہوگا یعنی کہ ہر وہ آدمی جس کا اللہ نے حساب کیا اسے عذاب ہوگا وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا عذاب سے وہی بچے گا جس کا حساب نہیں ہوگا تو منحو سبا جس کا حساب کیا گیا اس دبا عزاب ہوگاشا نے کہا اللہ کے رسور سے فکول تو میں نے کہا تعالی کیا اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے قرآن میں بس حساب یسیرا کہ جس کو نام امال دائیں ہاتھ میں دیا گیا جلد ہی اس کا حساب ہوگا آسان حساب تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جس کو نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں ملا اس کا آسان حساب ہوگا اور فرمایا وہ ينقلب الاهلي مسرورا وہ اپنے گھر میں خوشی خوشی جائے گا جنت والے گھر میں اور آپ کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا اسے عذاب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا تو گویا کہ ام المومنین عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے قران کچھ اور کہہ رہا ہے اس ایسا کو محسوس ہوا جیسے دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے تو عائشہ نے چاہا کہ وہ ٹکراؤ دور ہو جائے کیونکہ ہے قرآن و حدیث میں حقیقت ٹکراؤ نہیں ہوتا وہ ٹکراؤ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم یا قرآن کی عیت کو سمنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں یہ حدیث کو سمنے میں میرے بھائیو یہ اصول نوٹ کر لیں قرآن اور وہ حدیث تو صحیح ہو اس میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا منکرین حدیث کئی حادیث کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے حالانکہ قرآن کے خلاف عادی کبھی نہیں ہو سکتی وہ مسئلہ ہمارے اپنی عقل کا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیے ایشا کو غلطہ ہو رہی ہے وہ سمجھ رہی ہیں کہ اللہ کے حدیث اور قرآن کی ایٹ میں ٹکراؤ ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہوگا یعنی کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ مر گیا وہ گیا تباہ ہو گیا اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دہ ہاتھ میں ہوگا اس کا آسان حساب ہوگا یعنی کہ وہ تباہ و برباد نہیں ہوگا ہلاک نہیں ہوگا قالت ایسا کہتی ہیں فقال تو نبی علیہ اسات اسلام اس نے تب فرمایا کیا فرمایا فرمایا ان نماز الردو سوائے اس کے نہیں یہ تو پیشی ہے یہ تو قرآن میں کہا گیا نا کہ جس کو نامہ اعمال دیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب حساب آسان ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں پہ حساب سے مراد گناہوں کو پیش کرنا ہے بندے کو بتانا ہے کہ تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا تُو نے یہ گناہ کیوں کیا اگر کسی سے یہ پوچھ لیا گیا کہ گنا کیا وہ تباہ ہو گیا وہ وہ حالات ہو گیا وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا اللہ کسول نے فرمایا کہ اس ایٹ میں حساب سے کیا مراد ہے ان اس سے مراد گناہوں کو پیش کرنا ہے اور لیکن من نوقش حساب جس سے حساب میں پڑتال کی گئی تفتیش کی گئی یا وہ کیا ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اسی ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکے گا اب دیکھیں اللہ کے رسول نے وعدے کیا کہ قرآن میں جو, جو حفاظ سب کا لفظ ہے حساب کے دو معنی ہوتے ہیں ایک حساب کا معنی ہوتا ہے کہ یہ بتانا کہ تو نے یہ گناہ بھی کیا یہ گناہ بھی کیا اور ایک حساب کا معنی ہے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا پرتال تفتیش تو اللہ کے رسول نے جب, جب کہا تھا کہ جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہوگا اس سے مراد کون سا حساب تھا وہ حساب جس میں پرتال ہوتی ہے اور قرآن میں جو حساب آیا اس سے مراد کیا ہے گناہوں کو پیش کرنا گناہوں کے بارے میں رپورٹ دینا اور بتانا کہ تو نے یہ بھی گنا کیے تھے یہ بھی گنا کیے تھے تو پتہ چلا کہ ایت حدیث میں تضاد نہیں تھا تو قرآن و حدیث میں کبھی بھی تضاد نہیں ہوتا اور اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی بھی مفسر ہو وہ قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے محتاج ہے کس کا حدیث کا ام المومنین عائشہ کے لیے قرآن کی اس عید کا معنی کب وعدے ہوا جب انہوں نے حدیث سے مدد لی اللہ کے رسول سے رابطہ کیا اگر اللہ کے رسول ان کو یہ مطلب نہ بتاتے تو اس عائشہ کے ذہن میں حساب کا دوسرا معنی رہتا پتہ چلا بڑے سے بڑا عربی دان قرآن کی تفسیر اس وقت تک نہیں صحیح معنوں میں جان سکتا جب تک کہ نبی علیہ اثلا اسلام کی احادیث سے رابطہ نہیں کرے گا آپ کی احادیث سے مدد نہیں لے گا اور یہ منکرین حدیث یہ سمتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں احادیث کے بغیر عربی ڈکشنری کے ذریعے شعراء کے کلام کے ذریعے اسرائیلی روایات کے ذریعے یہ ہر چیز پہ اعتماد کریں گے عربی شعراء کی شاعری پہ اعتماد کریں گے قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے عربی ڈکشنریوں پہ اعتماد کریں گے قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے یہ اسرائیلی روایات پہ اعتماد کریں گے قرآن کی تفصیل اور نہیں رجوع کریں گے تو نبی علیہ السلاۃ اسلام کی حدیث کی طرح رجوع نہیں کریں گے معذرت چاہتا ہوں آپ کے ایک دو منٹ میں نے زیادہ لے لیے ہیں اس حدیث میں کافی مسائل تھے وہ میں ترک کر رہا ہوں اللہ رب العزت آپ کا یہ ٹائم دینا قبول فرمائے اللہ آپ لوگوں کے وقت میں برکتیں ڈالے آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک بنائے انہیں قرآن کہافت اور مفصر بنائے انہیں نبی علیہ السلاۃ کی احادیث پڑھنے والا سمنے والا عمل کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کی اولاد کو تمام فطروں سے محفوظ رکھے وا خدا وانا الحمد رب المین